ضرور شیس نام شکریہ اس کا باغی ہو جائے محمد وسلی اللہ عارسلی ال کریم عرض یہ ہے کہ اے کسی چیز کو جاننا ہے جان لینا اور جاننے کے بعد ماننا ہے ماننے کے بعد اس پر اعتماد اور یقین کا اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا اور اس کے بعد اس کے ساتھ رابطہ محبت والا ہو جانا اور محبت والے رابطے کے بعد پھر اس کے لیے انسان کو غیرت حاصل ہو جانا تو ان درجوں سے ان مدارج سے اسی چیز کے ساتھ رابطہ ہونے کے بعد آدمی ان مدارج سے گزرتا ہے ہمارے ساتھ گور میڈیکل کالج میں ایک ہندو ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے اس نے ایس ڈی ٹیسٹ کا امتحان بہت دفعہ دیا چار پانچ دفعیا فیل ہوتی ہوتی رہتی تھی ایسا ہو سمجھ سے کہا جی کہ میں نے سنا ہے کہ پورا پاک میں بڑے بڑے وظاہر ہیں اوپر پڑھنے میں کا کام ہو جاتا ہے میں نے کہا ہو جاتا ہے کام کہا آپ کوئی وزیفہ مجھے بھی بتا دیں خیر میں نے کہا دی. کچھ معلومات وغیرہ کی ضرورت ہے تو پتہ چلا کہ دنیا فائدہ کافر بھی حاصل کر سکتا ہے کلمات مقدس کا پر بھی حاصل کر سکتا ہے دنیا کا فائدہ بلکہ گاندھی سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتا تھا آپ نے وہ کیا کانفرنسوں میں مذاکرات میں غالب آنے کے لیے جہاں اور اعمال کرتا تھا اس کی مہینے سوری تھی آپ کو کہتے ہیں پرتھنا پرارتنا میں یہ قلم مجید پڑھواتا تھا گیتا پڑھواتا تھا گیتا ہندوؤں کی کتاب ہے اور اس میں مسلمان ہندو صاحب کی ایک اجتماعی مجس تعلیم اس کی ہوتی تھی بات یہ اس کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں نا ایک آدمی کے ساتھ بہت بیٹھے اٹھے تھے بعد میں علماء شیخ نے کوشش کی ان کے قلب کا حال بدلے تو موقین نے ان کو بتایا کہ یہ گاندھی کی پرارتھنا میں بیٹھا ہے اور اس کو سیسی تو وہ جو کھائی ہے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا آواز آ رہی ہے تھا آواز آ رہی ہے کہ اس نے ایسا اثر لیا ہوا ہے کہ وہ اثر اس کا زائل نہیں ہوتا ہے یہ نہیں یہ فائدہ وہ بھی لیتا تھا ڈاکٹر صاحبہ کو میں نے کہا عالم کہ فضل اللہ کا عظم پڑھ لیا کریں اس نے پھر ایک دن کہا کہ سنا ہے کہ قرآن پاک بڑے بڑے تعزیز ہوتے ہیں اور میں نے سیاحت کو لکھ دیا امتحان کے لیے گئی پاس ہو گئی میں طریقہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی عمل،, عمل کامیاب ہو جائے اس کا شکرانہ ضرور بیچتے ہیں اس نے مٹھائی سو روپے اور ایک قرآن مجید کے لیے خلاف کچھ درکاری کر کے اس دیے اب میں نے پتاو بند کو ارٹ پلٹ کیا کہ فار کا آدمی شکرانہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا میں سوچا کہ اس کو مدینہ مسجد کی ہماری تعمیر اور اس کے چندے میں اگر دے دیں اس کے لیے مسئلہ میں دوں گا میں لکھا ہوا تھا کہ ایسے کافر کا چندہ مسجد کے لیے جو پھر مسجد کے امور میں مداخلت نہ کرتا ہوں ایک شخص اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کل آپ سے اپنے گرجا کے لیے یا اپنے مندر کے لیے چلنا مانگنے کے لیے نہ آئے یہ دو شرطیں اگر ہوں دو شرطیں درست ہوں تو پھر آدمی لے سکتے ہیں اسے میں نے کہا کہ آپ کے سو روپے بچ میں دے دیں گے اس اسے کٹری کے کہ دے دیں جی ایسے میں مظر میں آیا کہ جب آدمی کتنی وسطی ہو جائے ایسا تو ایمان ہونا چاہیے اس کا ایمان تسلیم ہو جانا چاہیے نجات آخر کے لیے اس کی تحقیق میں لگا رہا تو آخر مسئلہ یہ نکلا کہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ ایمان اسلام جب تک دونوں ثابت نہ ہوں تو آدمی کی آخرت کی نجات نہیں ہوتی ہے آواز آ رہی ہے جب جی? سمجھ رہے ہیں کہ بات اگر بیٹھنے لال میں تو سمجھ نہیں آیا کرتی تو ہم اس کو آگے بٹھایا کرتی کیا بات رد کر رہے تھے آ جان لینا جان لینا کافی نہیں ہے آ ایمان اور اسلام دونوں ہوں تو سب نجات ہوتی ہے ایمان ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے ایمان کو دل کا عقیدہ ہے اور اسلام بدل سے عمل کا ظاہر ہونا ہے اور کم سے کم عمل جو ضروری ہے وہ اتنا اسلام ضروری ہے کہ زبان سے اس نے کبھی اقرار کیا ہو کہ میں مسلمان ہوں کم از کم زبانی اقرار کسی نہ کسی آدمی کے سامنے آیا ہو زبانی اقرار کسی نے کسی کے سامنے آیا اور اتنا مکمل کم اسلام ہو زبانی اقرار اس کا کسی نے کسی کے سامنے آیا ورنہ مزید اس میں یہ ہے کہ کسی آدمی کا کیسے نماز پڑھنا ثابت نہ ہو کیونکہ آدمی نہ کہہ رہا ہو کہ اس کو ابھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ان کے جنازے کو آدمی فرق کرے صرف گنگار نہیں کیونکہ اس کے ایمان کا عملی ثبوت نہیں نماز ہے عملی ثبوت ہے اور اس کی مان کبھی ثبوت نہیں ہے اور اتنا اسلام کی زبان سے کبھی قرار کیا ہو تو اس کا کوئی گواہ ہو مان لیتا ہے تو اس کا خفیف سا تعلق ہو گیا کیوں کہ اسے جاننے کے بعد مان لیا کہ ہاں بات یہ درست ہے فائدہ فائدے کیے فائدے کیے درست ہے لیکن آپ جو ہے اس کو اگر اس پر اعتماد اور یقین نہ حاصل ہو اعتماد اور یقین اس کو اگر حاصل نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی عمل کی توفیق یہ یقین کے حصول کے بعد ہوتی ہے اس لیے یہ اسلائے نہ اس بار کو لکھا نہ کہ توحید دو طرح کی ہے توحید جو ہے وہ دو طرح کی ہے ایک تو قبروں کو سیدا نہ کرو مردوں سے مرا کے مرادن نہ مانگو غیر اللہ کے آگے نہ جکو اللہ کے غیر کا تاثر دل میں نہ ہو آپ اللہ کے اللہ کے خیر کے آگے نہ جکو. اللہ کے غیر سے جو ہے تو مرادن نہ مانگو یہ توحید جو ہے یہ معلوماتی توحید ہے یہ توحید معلوماتی توحید ہے آپ کی معلومات سے بات آگئی آپ اس پر عمل کریں تو یہ توحید آپ کو حاصل ہوگی لیکن وہ توحید جو عزات اجلار پر بصورت اعتماد بصورت یقین بصورت نافذ زار کے نفع پہنچانے والا نقصان پہنچانے والا سب چیزوں کا فعال مایورید وہ ہے وہ معلوماتی نہیں ہے وہ حاصل کرنی ہوتی ہے اس کو بھی جم کر بولتا ہے اس کو بھی جم کر سنتا ہے بولتا ہے سنتا ہے سوچتا ہے غور کرتا ہے ہم ہر ظرم کے ساتھ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ گہر کا تلق سے نکلا اللہ کا تلق اندرا ہے لا لا الہ الہ اللہ لا اللہ کے ساتھ ہر زرو کے ساتھ اللہ کے غیر کا غیر مؤثر ہونا اور اللہ کی کے زارجلال کا مؤثر ہونا اس کے دھیان کے ساتھ یہ ضرور لگواتے ہیں ہر کی جتنی دو سو بار سو بار لگاتے ہیں تو گویا مسلسل دل پر اتوڑا بجتے بجتے اس بات کو آج کے اندر داخل کر رہا ہے کہ غیر اللہ غیر موسر ہے اللہ کی جزا موسر ہے کرتا کرتے کرتے یقین آتا ہے آتا ہے آتا ہے جمتا ہے جمتا ہے جمتا ہے کھپتا ہے, ہے، بیٹھتے ہیں پھر جو ہے تو یقین کو برتنے کا موقع آتا ہے برتنے کا موقع برتنے کا موقع کیا برتنا کیا ہے یقین تو برتنا کیا ہے یقین کا برتنہ یہ ہے یقین کا برتنہ یہ ہے کہ اب اللہ کے حکم کو توڑ کر کام بنتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے حالات مشکل نظر آتے ہیں آپ یہ کام کے یقین کے برتنے کا ٹکراؤ آ رہا ہے اور امتحان آ رہا ہے رہا ہے اس جگہ بعد یقین کو برت لیا اللہ کے حکم کو لیتے ہوئے خطرے میں کود پڑا تو ایسے یقین کو برت لیا وت نے یقین کو بولا ہے برتا نہیں ہے بولا ہے برتا نہیں ہے تو اس کو اس کے یقین بول کے حد تک ہے اس سہ مسئلے کا حل ہونا یہ برف نہیں رہا ہے کہ ہمارا برخدار آیا مفتی جوگر صاحب آیا اطلاع اس کی آئی تھی کہ اس کو ایس آئی نے گرفتار کر لیا فوجی ملازم ایس آئی ولوں نے گرفتار کر لیا ہے اور بالکل نہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے خیر میں ساتھی تو کہ پریشان نہ ہوں اللہ خیر کرے گا تو اس نے کہا جی لوگ جتنے گرفتار شدہ گان تھے سب سے دھیان لیے انہوں نے کہتے ہیں جب میرا نمبر آیا تو میں نے غزالی سالے میں تمہارا مضمون سانچ کو آج نہیں پڑھا ہوا تھا سانچ کمجھ کو کوئی خطرہ نہیں کہتے ہیں میں نے بسم اللہ کر کے آج اول تا آ کر بالکل صحیح صحیح بیان دے دیا میں نے کہا کہ واقعی میں جادی تنظیموں کا ساتھ تھا جب روز کے خلاف جہاد ہو رہا تھا جب یہ طالبان جہاد کر رہے تھے میں ساتھ تھا میں نے جہاد کے حق میں بیان بھی دیے ہیں لوگوں کو کہا بھی ہے ترغیب بھی دی ہے تو جیسا طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد خیالات سامنے نہیں تھے میری اس کے بعد کچھ معلومات نہیں تھی پھر میرا رابطہ نہیں رہ سکا اور میں میں نے دورہ حدیث بھی پڑا ہوا ہے اسی نو نوکری کے دوران اور میں آج تقاضہ کا طالب علم ہوں اس کے لیے میں گوڑا خٹک جاتا ہوں کہا کہ وہاں کتنے القاعدہ ہیں کتنے افلاانے ہیں طالبان ہیں مجھے کچھ پتا نہیں آیا کہ وہاں کے مسلم صاحب ہیں میں ان کے ساتھ جا کر میں مضمون پر بات کر کے آ جاتا ہوں کہ سارا بیان میں ٹھیک ٹھیک دے دیا کہ باقی لوگوں کو کیا کہ سجائی ہوئی اور میرے بارے میں کہا کہ آپ آئندہ یہ باتیں نہیں کیا کریں گے میں نے کبھی کو سوالے کو نہیں کیا کریں تو جب ہماری افزائش آتی ہے دا. چلے ایک ندی صاحب کو پہلے مسئلہ ہے کافی دفعہ توتو والا لطیفہ یاد آیا آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے جی شہباز صاحب شہزاد کہتے ہیں ہم اپنے غم میں مطلع ہیں ڈاکٹر صاحب کو طوطوں کے لطیفہ کی پڑی ہوئی ہے ایک فلاسفر گزر رہا تھا یہ ٹیوب بہت شور کرتی ہے جی اچھا اس کو بند کروا جی اس پنکھے کو بند کرو کرنا گواں بنائے گا بس ایشور کر تھا بڑا سکون ہوا نا اب رشید صاحب بولے کہ گھر بھی مسلم ایک ہندوستان میں آموں کے باغ ہوتے ہیں نا ان پر طوطے حملہ کرتے ہیں اور پکے ہوئے آموں کا ستیہ ناج کر دیتے ہیں غولوں کے غول ہوتے ہیں تو یہ, علاقہ, یہ دو بند کا لا کا جو میں یہ عاموں کا مرکز ہے بلکہ یہ چونسا آم جو ہے نا چونسا ایک قصبے کا نام ہے اس علاقے میں اور اس کا عام مشہور ہے یہ تھانہ بون کے پاس ہے چونسا خیر یہ آ کر حملہ کرتے ہیں اس کے لیے ہر چیز کا لوگوں نے بندوبست کی ہوتے گردہ گردہ لبے لبے ہیں باغے کا گردا گردے لمبے لمبے بانس گاڑتے ہیں اور ان میں کرتے ہیں سوراخ اس پر سے رسی گزارتے ہیں سارے سا باغ کی طرف رسی گزاری ہوتی ہے اور رسی پر نلکیاں لگی ہوتی ہیں نلکیاں اس کو نل... نل کر کہتے ہیں نل کر توتا جب آتا ہے نا تو پہلے آ کر دیکھتا ہے کہ خوب مزدار رسی اور اچھی بیٹھنے کی جگہ ہے اس پر بیٹھتا ہے کہ بیٹھ کر باغ کا جائزہ لیں گے پہلے پھر دیکھیں گے کہاں کہاں پکڑا وہاں میں اس حملہ کریں گے جو پر بیٹھتا ہے تو نلکی ہے وہ رسی پر ہوتی ہے میرے کسی الٹا ہو جاتا ہے الٹا ہو لٹک جاتا ہے اتنے میں اس کا مالک ہوتا ہے نا با ہے بس تھب کو پکڑتا ہے تھیلے میں ڈالتا ہے پکڑتا ہے تھیلے میں ڈالتا ہے سبحان اللہ جی یہ ہزارے والا بولے نا چوتھا الال کی ہے, ہے کیا کی آرام ہے ہے ہزارے کی سب کیا بھائی ہے کے علماء نے جیسے کہ رائے کیا ہےرام بچے سے پڑھتے تھے کہ جی پنجے میں پکڑ کے کھاتا ہے نا جب ہم نے وہ تفصیلی پڑھا تو اس میں رائے بتایا کہ پنجے سے پکڑ کے کھاتا نہیں ہے پنجے سے مار کے کھاتا ہے پنجے سے جو قتل کر کے کھاتا ہو باز چترا چین یہ آرام ہے توتا لال تو پکڑ کے لے جاتے ہیں. ماشاء اللہ خروق ذبح کرو کھاؤ ٹیکس لا کر گزر رہا تھا اس نے دیکھا اس نے کہو ہو یہ تو جانوروں کے حقوق کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ جانوروں کے حقوق کا بڑا وہ تھا تو اس نے سوچا اس نے کہا کیا کریں اس نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ان طوطوں کو میں لے کر جاؤں گا اور ان کو میں تربیت دوں گا ان کو ٹریننگ دے کر پھر چھوڑوں گا اور پھر یہ ان کو پکڑ نہیں سکے گا باغ والا وہ چھوٹے طوطوں کو لے کے اس نے ان کو سکھایا کہ ہم شکاری کے نلکروں پر نہیں بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اور اس سے ہم لٹک گئے الٹے ہو کر لٹ گے تو ہم پر پھڑا کر اڑ جائیں گے میں اس کو سمجھایا سمجھایا بالکل اب جو مجھے پڑ پھر, پھر بولتے ہیں سارے طوطے ہم شکاری کے نلکوں پر نہیں بیٹھیں گے اگر بیٹھیں گے اور ہم اس میں وہ اس ہو گئے یہ الٹے ہو گئے تو پر پھڑ پھڑا کر اڑ جائیں گے بس نے ان کو چھوڑا ان کا غول چھوڑا ہو گئے اس تماشے کے لیے گیا جی دیکھیں کیا ہوتا ہے دیکھا نلکنوں پر بیٹھے اور بیٹھتے الٹے ہو گئے الٹے ہو گئے دیکھا نہیں کہ ان کا جو ہے کوچ ہے سکھانے والا ٹرین جی جی کھڑا ہے تو کہہ رہے ہیں ہم شکاری کے نلکنوں پر نہیں بیٹھیں گے اگر بیٹھے اور الٹے ہو گئے ہم پر فڑ فڑا کر اڑ جائے گی وہ بول رہے ہیں اڑ نہیں رہے بول اور دی رہے ہیں اڑ نہیں بول اڑ نہیں رہے, رہے, رہے, رہے تو فلاسفر صاحب کا دزا ہوا کہ جو گایا تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نظری تھا عملی نہیں تھا پوریٹیکل تھا پریکٹیکل نہیں تھا جی سارے صاحب اس کو کیا کہا کرتے ہیں ہم لوگ سائیکو موٹر جو کچھ کہا کرتے آپ اپنی نفسیات کے سو میں کاگنیٹو ڈومین کاگنیٹو ڈومین کسے کہتے ہیں آپ نے ہاں اس کو سمجھ جائے ہاں سر کو موٹر کے ابلی طور پر کر سکے ماشاء اللہ پھر کیا کہتے ہیں کہ نتائج کب آس آتے ہیں ہاں کرے خود کر سکے اس کو اوپر کیا کہتے ہیں آخری آخر دفتر نے بولا تھا افیکٹو ڈومین ہاں جی اس کے بعد کہتے ہیں بجاجی پکا ہو جائے کہ اب یہ بغیر کسی تکلیف کے ماہر کے طور پر کر سکے اس کو افیکٹو ڈو مین کہتے ہیں جی تو یہ کہتے ہیں کہ آخر میں بات معلوم ہو جائے مان لے اس پر اس کا اعتماد یقین حاصل ہو جائے اور پھر اس کے باطن میں قلب میں راسک ہو جائے یہ پکی ہو جائے ڈاکٹر سیاض صاحب ہمارے رحم کبزرگا آپ کو یاد آئے شفیق صاحب شفیق صاحب یاد آئے شفیق صاحب رعایت دیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھے جی بھائی یہ ہماری ساری چیزیں جو میں قوالی نہیں ہے کہ ایک آدمی بس میں چڑھے نا اور وہاں پر یہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاس نزدے کی ایک دوائی ہے اس دوائی کی ایک خوراک آدمی کھاتا ہے نزدہ مکمل بند ہو جاتا ہے ہاں جی نزدے کا نام و نشان نہیں رہتا ہے اور اس کا مکمل علاج ہو جاتا ہے اور کال کو, کو, کو بولنے کے بعد اس کو آئے چھینک کو پر کے مار رہا ہو اور ناک اس کی بہنا شروع کر دے ہاں جی تو کیا ہوگا لوگ کہیں گے کہ یہ دوائی مشہور ہوتی تو آپ کو فائدہ ہوا ہوتا آپ کے بول اور کال جو ہے آپ کا مطلب آپ کی حالت جو ہے وہ آپ کے بول کال کے خلاف ہے بول کال کے خلاف ہے لہذا آپ کی حالت ہی عملی رد کر رہی اس بات پر جس کو آپ بول رہے ہیں تو یقین کی منزل بعد مجاہدات کے حاصل ہوتی ہے حاصل ہونے کے بعد پھر وہ پکی ہوتی ہے اس کو آدمی برت سکتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کی مدد اس یقین پر آتی ہے جس کو آدمی برت رہا ہو ٹھیک ہے نہیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کی مدد جو ہے یہ اس یقین کے ساتھ ہے جس کو آدمی برت رہا ہوں اگر برتنے کی جگہ پر پھیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک توحیح جو ہے یہ معلوماتی نہیں ہے یہ تحصیلی ہے حاصل کرنی ہوتی ہے حاصل کرنی ہوتی ہے اور ایک عرفیز راز کے بعد ہوتی ہے اور پھر, پھر اس میں یہ تو جس وقت آدمی کو ان لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے جو اس کو جو اس کو بول رہے ہوں اس کو کر رہے ہوں اس کو برت رہے ہوں پھر اس مقام پر پہنچے اس کو برت رہے ہوں ہمارے گاؤں سے ایک جاتی ہمارا مہمان آ گیا تو یہ ہمارے حضرت مولانا غلام بز عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا ہوا تھا تو میں نے کہا ہے شاید مجھے ساتھ رہا ہوا کوئی نہ کچھ سمے بیان کروایا کرتا ہوں کہ عملی حالات دیکھے ہوتے ہیں اور اس کی بات میں تاثیر بھی ہوتی ہے میں نے کہا کوئی حالات سنائے یہ آپ ان کے ساتھ رہیں گے انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے پشاور آ رہا تھا اڈے کے قریب انہوں نے کہا بھائی بس کھڑی کرو کہ ہم نماز پڑیں گے آج میں نے بس کھڑی دی کی مانا توبہ بسوں کا کہاں کھڑا ہونے کا رواج تھا تم نے پھر کہا بھائی بس کھڑی کرو ہم نماز پڑھیں گے نہیں کھڑی تم نے کہا نہیں کھڑی کی وہ کہتے سارے لوگ نم... نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ بھی میں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی اکثریت ہے نا تو اس نے کہا بھائی میں آپ کے ساتھ کوئی الیکشن تو نہیں لڑ رہا ہوں کہ اس میں اکثریت اقلیت کی بات ہو جی میں تقرر کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے گاڑی کھڑی کرتے ہیں اب ہم نہیں کھڑی کرتے اتنی آپ کھڑی کر دیں ہمیں اتار دیں تو خاطم کا کہہ رہا کہ گاڑی کھڑی کر دیار لیا انہیں میں اتار دیا گاڑی آگے جا کر خراب ہو کر کھڑی ہوگی کہتے ہیں ہم نے اپنی سے نماز پڑھی نماز پڑنے کے بعد چل کر آئے گاڑیاں بیٹھے یوں گاڑیاں بیٹھے گاڑی چل پڑ دیکھیں جیسے برگوں کے ساتھ ہوا کہ جو اپنی یقین کو برت رہے ہیں سبحان اللہ اور برت کا نتاج لکاہ کر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نتائج تو اس ترتیب پر آسن ہوتے ہیں سبحان میں اللہ. اللہ. اگلی بات یہ ہے کہ اگلی بات سر ہے کہ محبت و لوی اشد و حقب اللہ وہ اللہ کے نام ہے ایمان والے جو ہیں وہ بہت شدت کے ساتھ اللہ کی زیادت جلال کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سو ایسے محبت کے کیے ان اپنے پاس رکھے اے کو مخلوقات میں تقسیم کیا تو اس کے نتیجے میں اے گھوڑی اپنے بچے کو لات نہیں مارتی اس کے دل میں اس کی شفقت اور محبت ہوتی ہے تو اس پر تیر نہیں رکھتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے لیے کائنات میں اپنی بجلی کو بکھیرا کشی محبت کے بغیر کارخانہ قدرت چل نہیں سکتا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک خاص جلدی کو کائنات میں بکھیرا صاحب امریکہ چلا گیا آج نہیں اور میں آپ کو والا ہی بتاتا کہ ماں مزار رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو بکھیرا ہے تو اس جلدی کا پرتو سب سے زیادہ کس چیز صاحب رکھا ہے اور سب سے زیادہ اس کی جلدی کے پرتو سب سے زیادہ عورت پر رکھا جوں انسان جو اس کو دیکھتا ہے مرد اس کو دیکھتا ہے تو اس کی عوش و آواز کو اڑا کر رکھ دیتی ہوں اس لیے محمود ہم نے لکھا یہ بزرگ رمار والے کیا کہتے ہیں آپ کیسے آئے تھے گا ٹیکسی بول رہے کل بخلا کو دینا سکار لگ رہے بار ادھر تک بدلتا مطلب جیسے ٹھیک ہے روز بنا گرے میں وظاہ کہ محبت جو ہے وہ حسن و جمال کے حسن و جمال کے لیے ہوتی ہے اور فضل و کمال کے لیے ہوتی ہے اور عطا و نوال کے لیے ہوتی ہے نی? یا تو حسن و جمال ہے کوشش کرتا ہے ایسا کھینچتا ہے آدمی کو اس حوش وواس وہ خطا کرتا ہے نی? یا کسی آدمی میں حسن و جمال تو نہیں ہے فضل و کمال ہے ایسی علمی فضیلت ہے ایسی فنی فضیلت ہے وہ <تصفح> پہلوان کو اپنا پہلوان پسند آتا ہے کیسا پہلوان ایسا پہلوان میرے پاس تو لبا ہے نا مختلف جگہ پر لوگ ملے تو میں نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں جو جو نوجوانان تھے نا وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب عمران خان کے لیے دعا کرنی چاہیے یا ان کو جیتنا چاہیے الیکشن میں جو نوجوان تھے وہ کس سے متاثر ہیں وہ جو ہے تو سہی کرکٹ سے متاثر ہے کرکٹ کا بیٹ بلہ ڈنڈا اور آگے جو ہے تو لکڑی والا بال میں کہ بخود کا جو ہے وہ ڈنڈے سے لکڑی کے بال کو مارنا تو نہیں ہے اس میں نے کہا کہ یہ بلکہ پاکستان ہے اس کی اپنی ثقافت ہے اپنی تہذیب ہے ہمارے یہاں صبح سہر کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب کا تعلق حجرا جماعت سرج ہے ہماری تہذیب کا تعلق مسجد اور اجرا سے ہے اور غم خادی سردی جی؟ غمی شادی ناپ کسی کے کیسے کام آ رہے ہیں اجلا مسجد ناپ کا کیا کردار ہے جی؟ غمی شادی نا کسی کے کیا کام آ رہے ہیں میں نے کہا وہ تو سے ہوتا ہے فرداروں کو اس کے لکڑی کے ڈنڈے پر تو پاکستان کی سرد نہیں چل رہی ہیں. وہ تو ان کا مالات کہ آدمی جب ایک خاص فرمایا جمع کرے گا تو اس کے بعد اس کی پذیرائی ہوتی ہے جی؟ اس کے بغیر تو نہیں ہوتی فضل و کمال ہے اور تیسری بات اطاؤ نوال ہے اتنے احسانات آپ پر ہوں کون احسانات کے بلدال میں دبا جا رہا ہو اس لیے قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی زادت زادت و جلال کے فضل و کمال کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے احتا و نوال کو بیان کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ کائنات میں جتنا اس جمال بخیر بکھرا ہے اور بکھیرا گیا ہے وہ ذات الجلال کے جلدی کا پر تو ہے تو پھر خود کیا ہو ہون کیا جو ہمارے ساتھی جماعت والے بھی آئے ہوئے ہیں تو اس کو خیر ابھی میں بیان کر دوں اس واقعہ کو میں نے اٹک چاہنے والے لوگوں سے تحقیق بھی کیا کیاٹک میں ایک بزرگ ہوتے تھے شاید یہی بزرگ جو وہ اٹک والے بابا جی سے جنہیں کہتے ہیں یا جو بھی ہیں ہوا یوں کہ یہ بزرگ تھے بڑے اللہ والے تھے کرتے تھے لوہار کا کام کرتے تھے اور بڑے انکران تھے مشہور تھے لوگوں میں ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک ہندو لڑکی آئی اپنا چرخے کا تکلا ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے سواگ میں رکھا اور لڑکی ہے کہ اس کا حوصل جماعت اس کا حوصل جماعت اور اس کی جوانی میرے تنگیا گئے ان دیکھا اور دیکھتے ہی لوگ کھڑے جو تھے ان میں کام اس کو بزرگ کہہ رہے تھے اس کو یہ بزرگ کہہ رہے تھے اور وہ جو ہے تو لڑکی کو دیکھ رہا ہے اور بابا صاحب نے خود لڑکی دیکھ رہا بابا صاحب نے تکلا سرخ آنکھ سرخ نکالا اور آنکھ میں سے کیا ایسے کیا اور ایسے کیا اور سرخ آنکھ سے سرخ تکلا آنکھ میں بجا اور بجنے کے بعد آنکھیں کھولی ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ہیں اب اس کے بعد یار واقعہ آیا گزرا مریضوں نے پوچھا سورج نے کہا کہ اس کو جب میں نے دیکھا سبحان اللہ تو میری تو زیادت الجلال کی طرف سوچوں لگی یا اللہ تبارک و تعالی تو نے ایک شکل ایک مورت کو ایک صورت اور مورت کو یہ کشید تھا فرما جی تو کے خود پر کیا ہو کہ اس میں میری بحبیت ہو گئی اور ہو سکتا ہے تم دیکھتے ہو گے کہ میں اس لڑکی کے طرف دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے اوپر نہیں رہی تھی میرے سامنے وہ نہیں رہی تھی بلکہ اس کے پیدا کرنے والے کی شان اور کبریائی اور اس نے بار میرے سامنے ساری لماکے تھے الحمد للہ رب الحمد صاحب تعریف اللہ کے لیے الف لام الف لام استکراکی ہے گرامر والے جو ہوتے ہیں الف لام استکراکی ہے استکراکی کا کیا معنی ہوتا ہے سکرا کی معنی یہ ہوتا ہے کہ ال کے بعد جو چیز کہی جا رہی ہے وہ جہاں پھر بھی ہے وہ ال میں آ کر گم ہو گئی تو ہم تعریف جو ہے وہ کی جاتی ہے کسی کے کملات کی وجہ سے تعمیر کی جو ہے تو تعریف کی جاتی ہے اب کہیں پر و جمال ہے کہیں پر فرد و کمال ہے کہیں پر اتاو نوال ہے کہیں پر کاریگریاں ہے کہیں پر جو ہے تو ترقیاں ہیں اور کہیں پر سنسنتیں ہیں وہ ساری کی ساری جہاں پر بھی ہیں ان کی جو تعریف کی جا رہی ہے وہ تو وہ تعریف الب آ کر گم ہو جاتی ہے وہ تعریف زیادہ تلزل جس انسان نے وہ کمال کیا وہ انسان پیدا کرتا ہے زیادہ تلزلال جس جس صنعت نے وہ کیا وہ صنعت صفت صنعت کا مظر ہے جس میٹیریل نے کیا اس میٹیریل کو پیدا اس نے کیا جی وہ اس کی تگوسی اس کی, کی خالقیت کا مظر ہے جی؟ سبحان اللہ جس دن مہینہ ہو ساون کا اور بارش ہوئی ہو اور صبح نمی ہو جی؟ صبح نمی ہو اور ٹیمپریچر کی ایک خاص ہادے کہ پچیس کو ہوا ہوا ہو یہ میرے گھر کے پاس ایک پودا ہے اسے کیا کہتے ہیں جی ایک رات کی رانی ہوتی ہے دوسرا یہ دن کا راجا ایسے وقت میں خوشبو چھوڑتا ہے ہم جب شراک پڑھ کے جاتے ہیں نا اور جو خوشبو پھیلی ہوتی ہے اللہ پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے گیارہ لگتا بارہ گوٹالا آپ نے اس خوشبو کو پیدا کی اسے گزرنے کے بعد میں کافی دیر تک پڑھتا رہتا ہوں کیسا ذکر ہے جی بندر آج سبحان بیا ٹیکسی کے بندہ آ جب بناو پیدل بھر آ جائے واپس گاڑی کے ساتھ گاڑی کے بدلے گا بہت جڑی مائک سبحان اللہ اب یہ واللہ ولبین شد الحب اللہ جو ہے یہ قرآن پاک کی آیت میں نازل ہوا بیان ہو کر اس کا بیان ہو کر اس کا ترجمہ علماء نے سکھایا لیکن حب اللہ کی کیفیت کل عمارت متحر جام رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اس سے صحابہ اکرام کے قلب پر پردوں کی شکل میں آئی ہے اور وہ میرے بھائیوں باتوں سے اور تذکروں سے وہ نہیں آیا کرتی وہ تو قلب سے کل پر ہی منتقل ہوا کرتی ہے کل سے کل پر منتقل ہوا کرتی ہے اور وہ ایک حال کی شکل میں ایک تپل کی شکل میں قلب پر آیا کرتی ہے اور اس کو بیان نہیں کیا جاتا اس کو محسوس کیا جاتا ہے اور اس جگہ جس قلب میں محبت آئی اس کے اخلاق رضیلا بجائے قلم اللہ موقوف کرتا ہے اس کا کیبل اصل لالچ کی ریا رہا یہ ختم ہو کر دب جاتے ہیں اس قلب پر محبت کا پرتو آتا ہے تو قلب کے اندر جو اخلاق رضیلا ہیں جن کا درست کرنا فرض عہد ہے ہر ایک آدمی کے لیے کے اصل لالچ کی ریا رہا یہ قلب سے خارج کیا جائے یہ اخلاح حاصل کرنا فرض عہد ہے ہر ایک آدمی کے لیے ہمارے تصور میں سب سے بڑی دعوت جو ہے وہ توحید تحصیل والی توحید کی ہے اور تربیت جو ہے وہ اخلاق کی ہے یہ بادن کا کیبل رسل لالچکینا ریاض ہے اس کا پہلے آدمی کو فیم ہو اور پھر جو ہے تو اس کے تحت استعمال نہ ہونے کی مشق اس کو ہوگی اسی بات یہ بات یہ ہو گئی اس کے اخلاق کی درستگی کے آلات پیدا ہوتے ہیں جس کو اخبارات میں جذبہ محبت حاصل ہوتی ہے اگلا قدم جو ہے وہ غیرت کا ہے غیرت غیرت کی صفت جو ہے یہ جب قلب میں حاصل ہوتی ہے جب صفت غیرت کی کل میں حاصل ہوتی ہے تو ایک کو اللہ تبارک و تعالی باطل کو مٹا کر اور باطن کو منہدم کر کے اور آلائے کریمت اللہ کے لیے کٹار فی سبیل اللہ کی توفیق عطا تو پھر کتھا علیہ السلام کے ساتھ سے کہا, کہا کہ پہلے, پہلے آپ نے کو درست کرو اور نماز پڑھو اللہ توقع لو اور لوگ تک انہیں دعا ہمارے شروع کیے فروریوں پر آزاد چھوٹے چھوٹے آنے شروع ہوئے یہاں تک کہ نو آزاد پر آئے پھر کہا اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑو اور اللہ کے رستے میں نکلو تو اس پر نکلے اور کے نتیجے میں اللہ تبارک انہیں کو غرق کیا تیسرے قدم پر انہوں نے آنا چاہا کہ ہماری اپنی سرزمین اور ہمارا آو اپنا قانون ہو ہمارا اپنا آئین نافذ ساری باتیں ہوں تو اس کے گیا کہہلیے تو پھر تمہیں کٹال کرنا پڑے آگے بستی ہے جو بار دے رہی ہے ان سے جا کر کتال کرو تو نے کہا یا موسا ایسا بنتا عوربوں کا پکا دلا ان ہا ہائے دون اے موسا تو ہوتے رب تو جا کر لڑیو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے کہ مجمے کی ترقی حالت غیرت تک پہنچ کر کتال فی سبیل اللہ کے لیے تیار نہیں جتنی تربیت کے دورانیہ سے گزرے اس کے نتیجے میں دین پر غیرت اور غیرت کے بعد جو ہے تو کافر سے کتال یہ حاصل نہیں ہوگا موسی علی السلام کی وفات ہو گئی ارون علی السلام کی وفات ہوگا اور مسلم یوشا السلام کی سرکردگی میں لوگ بھیجے ان نے بارہ قبیلوں کے سردار گئے دیکھ بھال کرائے یوشا نے کہا کہ دیکھیں وہاں جا کر ان کی طاقت کے ان کی ترکی، ترکی، ترکی کے ترقی کے حالات میں بیان کرنا تاکہ پھر جہاز کے قوم تیار نہیں ہوگی اور سرسری بات کہہ دیں وہ آیا انہوں نے یوشا علی السلام کے سامنے وہی بیان دیا جو ان کو بتایا گیا تھا یا بٹے انہوں نے کہا کہ دس وقت بات کہہ دی تھی لیکن اتنے مضبوط لوگ ہیں اتنے طاقتور لوگ ہیں لڑتے تو پتا چلے گا مست سامنے کہا سا فقات لائے نہ کہ ہم نہیں بیٹھے موز علی السلام کی فات السلام کے فات چالیس سال لگے امر کی تربیت میں کہ چالیس سال کے بعد یوسی علیہ السلام محمد کو اس پیغام پر لائے پر لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور یہ جہاد اپنے مقدس کا جائزہ اسلام کی سرکردگی میں ہوا اور انہوں نے فتح کیا تو بعد غیرت کے پھر جو ہے تو اللہ تبارک و شاعلہ ولبلا اور جوش جو ہے وہ خطال کا نصیب کرنا تھا مستنس آئے متبر رائے اور جمنے والے صبر کرنے والے مشکلات اور تکالیف کے بغیر وقین الباس اور جمنے والے کویت جنگ میدان جنگ میں جس کو پڑھتے تھے تو ببا حین الباس صبر کرنے والے مسلاقی کے وقت اور صبر کرنے والے جنگ کے وقت تھے کہ جنگ کے وقت جو صبر کس کو کہتے ہیں کہ دوسرا مارے آپ ہاتھ پر ہاتھ تک کر بیٹھے رہے ہیں جنگ صبر کہتے ہیں جم کر لڑنا تو وہ سابق اور بابا حین الباس پر جا کر شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے شخصیت کی تکمیل کب ہوتی ہے کہ وہ صاحب نے صاحب اقبال ہیل الباس پر آ کر آدمی کون کیا صاحب کرام کی تربیت ہیل الباس کی تھیماری تربیت کو اعتماد کیا احراط کیے چارج کیے جڑے مطلب احمد حاجر کیے وہ محبت اور غیر جو جواہر ایمان کے اس تک نہیں پہنچے ہیں اور یہ عزم اللہ یس اللہ علیہ کا بیان ہے اس کے میں کچھ اقتباسات آپ کو سناتا ہوں کہ جس بار مسلمان جان لڑا کر دن کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو اللہ تبادلہ اس کو مالی غنیمت سے روزی دے گا اس کی روزی کا بندوبست مال غنیمت سے ہوگا صاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذریعہ مارچ سب سے بڑا ذریعہ معاش اور روزی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مالک غنیمت ہے یہ حضرت آ, سر, حضرت کون صاحب یہ زبیر حضرت زبیر عزی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیداد ہے کہ جس میں ایک ہزار غلام کام کرتے تھے یہ جائیداد پیسہ پیسہ جوڑ کر اور خریدی والی نہیں ہے یہ جائیداد یاد میں جو مال غنیمت میں نے جو آیا ہوا ہے اس کی ہے اللہ تبادلہ اس کی روزی کا بندوبست مال غنیمت سے کرے گا اور جان لگ لڑا کر کام نہیں کر رہا تھکاؤ کا اختیار کرتا ہے اور چل پھر کر کام کرتا ہے خون تو نہیں لگتا پسینہ ہی لگ رہا ہے اس کا تو اللہ تبارک والے کی روزی کے بندوبست حدیے سے کرے گی کہ لوگ آج زانہ منت سماجت کر کے ناک کے قدموں میں ڈالیں گے آدمی نے مطلب فرماتے ہیں کہ ایک نواب کا ایک آدمی آیا اور اس نے کتنے پانچ سو کا کہ ایک ہزار کا چیک دیا کتنے کا تھا نہیں جی؟ نہیں کیا بھی کوئی اس زمانے میں سونا پچیس روپے تولے کا زمانہ ہوگا پچاس روپے تولا تو مجھے یاد ہے سن ستاون میں پچاس روپئے تولا مجھے یاد یہ تو صحیح پچاس سال پہلے کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آدمی آئے ایک ہزار کا چیک لے کر آئے ایک ہزار کے کتنے تولے سونے ہوئے ہیں یا سو کے چار تولے ہوئے ہیں ہزار کے کتنے ہوئے ہیں چالیس تولے چالیس والے کو سو روپ دے نا ستائیس کے ساتھ بیس لاکھ بنے جو? نہیں بنے دس لاکھ بنے, لاکھ بنے وہ چیک لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو جی شرائط ہے اس کے مطابق نہیں ہے اس کو واپس کر دیں تو کہہ رہے مودی صاحب آپ نے اتنا چیک پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ لوکر تھا جواب صاحب کا تو انہوں نے کہا بھائی آپ ٹھیک کہتے ہیں کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن آپ نے ایسے چیک کو واپس کرتا وہ آدمی بھی کبھی نہیں دیکھا ہے تو نواب صاحب کو شرمندگی ہوئی کہ مجھے ایک عجیب واقعہ دوسرے لکھا ہوا ہے کہ ایک نواب صاحب کا آدمی آیا اس نے کہا جی نواب صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں جب بھی تشریف لائیں لائے نہیں نجیب وہ نواب صاحب آپ کو وہاں بنانا چاہتے ہیں تم نے کہا بھائی نواب صاحب کو ملنے کی ضرورت پیش آئی ہے مجھے تو ملنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہے یاد ہے ان کو یہی ملنے کے لیے آنا چاہیے تو آدمی کہتے ہیں معاف کریں جی وہ جو آئے وہ اچھا کریں گا معاف کریں جی پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے پانی پیاسے کے پاس نہیں جاتا وہ ہو ادب ساری نے مجلا جلالی بزرگ ان آیا غصہ انہوں نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نواب صاحب پانی ہے اور ہم جو ہے پیاسے ہیں تو میری بات سن تیرے نواب کے پاس ہے پیسہ اور میرے جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کا پیسہ میرے پاس بھی ہے اور میرے پاس دین ہے اور تیرے نواب کے پاس دین نہیں ہے تو آپ بتا ایسا ہوا ہے کہ پیسہ نہ ہو وہ جو ڈانٹ کی نا واپس مان تو نواب صاحب کے اندر کیسا بیتکاد نہیں بھیجا تھا جو دنیا کے کاموں کے مذاکرات لے جایا کرتا تھا اس کو اللہ والا کے پاس جانے کے کیا تھا <تصفح> میرے بھائی آج دینا لوگ تیرے قدم میں لا کر ڈالیں گے اور توجی اللہ تبارک خانہ اس سے بینیاز کیا ہوا واقعات جی کو سنا دیا جی. وہ ختم ہی پڑھنے ہم نے ہماری ساتھی کا مسئلہ ہے اس کے لیے ہمارے موری جو الگ صاحب سے ہم نے میں نے اس زمانے میں نو مہینے لگتے تھے نو مہینے لگانے کے بعد میں اضرجی مولانا سر محمد اللہ سے ملا تو میں نے کہا حضرت میں اب جا رہا ہوں اپنے علاقے کو تو حضرت نے یہ تین ترتیبیں بیان کی میرے سامنے ایک تو روزی کی ترتیب مالی گنیمت والی ہے وہ کتاب کے نتیجے میں آتی ہے دوسری, دوسری روزی کی ترتیب جو ہے وہ حجیے والی ہے جو اللہ تعالیٰ اس ترتیب سے دیتا ہے اور تیسری حلال کاروبار والی ہے کہ ہلال کاروبار کرے آدمی اس میں آدمی جھوٹ نہ بولے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے کہ یہ تھرڈ کلاس روزی کا ذریعہ ہے تو کہتے کتال تو تھا نہیں اس زمانے میں تو میں نے دوسری بات کی نیت کر لی اور میں آ گیا تو میں شروع کے دوران کے ساتھ رہا ہوا ہوں ان بزرگوں کے ساتھ تیس کنارے مرکز بنایا ایک شادی اولاد نہیں دوسری شادی کی اور ساری عمر دن رات کام کیا ہے دن رات کام کیا ہے اور دن رات کام کرنے کے بعد کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کہا ہو کہ میری کھانے کی ضرورت ہے دوائی کی ضرورت ہے علاج کی ضرورت ہے کپڑے کی ضرورت ہے میرے سامنے یہ کوئی نہیں کہ میرے سامنے ضرور دھیان کی ہو اور سوال کیا ہو کہ مجھے کچھ دو یا میری ضرورت ہے. یہ ہے کہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے میرے بھائی یہ تو وقت لگتا ہے عرصہ دراز لگتا ہے پھر آدمی اس بات پر آتا ہے اس کو حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے نا جی ان شاء اللہ اس کے حاصل کرنے میں وقت لگے گا ابھی جاری ذکر کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ عرب تو نہیں ہے ذکر سے ڈرتے ہیں نا سے ذکر میں نے ایک دفعہ یہ سن واقعہ ہے سن اس کا ستر میں اناسی کا آج سے کوئی اٹھائیس پچیس سال پہلے اضرم زخری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی مدینہ منورہ میں تھے اور آ, ہمارے ایک بڑے مفتی صاحب مفتی محمود صاحب بھی تھے سن سے میرے شکایت تھی اربوں کے بارے میں مفتی محبوب صاحب نے کہا کہ اربوں کا قلم بہت ستی ہے کیا پریشان میں نے کیلم بہت ستی ہے جور مجھے مفتی محمود صاحب نے عربی میں کہا نے کہا ددو علم جوار نہ دے ان کا علم گیرا نہیں ہے زیادہ ان کی معلومات بہت کم ہوتی ہیں ڈرتے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ان شاء اللہ سو دفعہ سو اللہ سو دفعہ اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ اسی ضرب کے ساتھ دھیان کے ساتھ کے. لا کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ریال کا دھیان نکلا اہل کے ساتھ اللہ کا دھیان اندر, اندر داخل ہوا اللہ کا اللہ اندر داخل ہوا سو دفعہ اللہ بھی دھیان کرنا تھا کہ اللہ حضر ہے اللہ کا بار والا میں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے پھر سو اللہ اللہ اللہ کرتے اس میں یہ دھیان کرنا ہوتا ہے کبھی آواز قلب سے نکل رہی ہے زبان کھاتے تھے ہل رہی ہے ٹھیک ہے اس مشک کے ساتھ ذکر کرنا ساتھ وہ دھیان اللہ حاضر دیکھنا ہمارے ساتھ وہ کرتے رہنا